مساو اٹھ کرتے لکھے سراغ وقرضہ کی دا جائزہ تمر بھی تمرن او غیر یہی یا نور اتنا امباد شارع محلق جاوازی کرتے ہی ظاہر معلومی اتراس بخاری ترجمہ بات کہ مزادفق تاک و کی چاہ سے حاک پڑھے نہ دے اتنا امباد نے تمرہ و نور اور بھائیں کہ سب پر یقین دی مزادفق سہینے یہ دیمائے بخاری ترجمہ سہینے لیا او لیکن دا ادرا لاجوابی دے درجے کیڑے سینے دے جو اطاعت کی آوازاں زيون دے او بویو دی اکو چے مساوات صرف تیرے بصورت دے کی اب تماں بھی دی ادن دی ادن میں بھی بصورت دے کی دا حدیث وارد تو بارے دے کیلے سب کی اطاعت کی زون دے بہنا تا کل کل بصورت دے نہ حقیقی دے دا مناب سنا دو دیون کو مسامحہ بانے اور بنا دبے کو مما قصد بانے دے مما قصد مانا تحقیق قول فمسیک دیو جناد آپ کو دیون کی جائے دے دیو دیون کا غیر نمستثنہ دی لیکن دا دباب احطان دے دباب دبینن دے اور مساوات سے کم شرط دے فامواز ربیو کی نحاق بسرت دے بے کے دے اور دکھر دا خیر میں مزارکی کو دے پید دے نیلا پھل دے اور بے کو مجازم ازاق سہین دے ان کے خو مساوات بریقین شرط میں وہ کہا کہ مجازفات کے سارے پچھا والے من کا جردہ دے رہے ہیں وہ تو بھی یہ ترینی باغترین چیہے والے کریں سکھ باغترین کریں کہ وہ سوال یا حدیث کا دور معلومی دے رہے جائے پر نرہوڑا تو بھی رسول مانگی تا عرض دے باغوں کو جائے دے باغ میں گوھلے گولیدہ سا مجازفت اس طلیلے کے ساتھ وہ مدار سے کہا کہ اتاف مجازفت سا جائے دے پا ماند رہے ہوگے وہ کل چاہیے کبھل لبکل بی مقاضی نے بالکل فرمایا کہ یہ واقعے دوبارہ ثابت مجازات ثابت ہے تکاول عالم جنبی علیہ السلام پہتا دغام مان دعوا جلا مجازات اب کوئی جان قبول نہیں نا بنتے تو تجدید نظر جلا ان داخل نہ قبول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان باب ان باب مجھے کو میں نے ڈینشن کو چل ابی الصللا پورا پورے ورس ابی جیدین سے تو دار میں ساری ثابت ہوا جلی ترا دو حالا یعنی ما رہا کہ کتنا تمہاری مخالفت ہے کہ میں امتہ میں وہ کہنا گے اگر کم آج لگی تمہارے او سب سب ہو گئی با کہ توں فابا میں نہ تکڑی بہائ بنی وقت ایندروں فگلا فگلا ما جوڑن ناں رسول اللہ صلی اللہ ذمنے بو سماتما کاج جاگ یہ جب راتہ جدا لہ پریک ذر پار میں میں پاو پیلہ ہو انذ لہ ول قدت پورا اگر حق جزنے بجت تو بعد مرجا پریک بج جا با در فقط جو و 7 پورا ورت پورا جس وہ سبت کم دا تو او دیا صد بار جمیر در ہو وہن سوا تھا اد اس یہ تھی لو اما کیا بتاو جی وَلَن سَوْفَ تُعْطَوْنَ جَزَاءَ حَسَنًا وَجَاءَ جَابِرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُرَاوَى جَابِرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِخَبَرِ الَّذِي قَالَ بَغِيَ أَمَرَ بَارِجَ وَاقِعِ ثُمَّ مَوْجُودَ فَجَاءَ لَهُ تَرَدِينُ وَجَادَ عَلَيْهِ هِمَّتُهُ بِهِ لِأَنَّهُ مَذْكِرَ كَاوَ كَرَمَ أَنْسَرَ بَابَ مَرْو بِالْقَدْرِ قَالَ كَرُجَ بَارِجَ أَنْتَر مَيَّ بَارَوَ قَالَ ثُمَّ جَاءَ بِخَبَرِ كَفَضِيَةِ بَارِجَ كَذَمَ أَنَشَلُوا بجا بجا بجا بیل لاج جابر عمر ہوا تفکر علیم قبل تجیمال بقاءه عمر امره بالجابر لقد علمت اله ازما بقدره ادرا به ترکہ وہ گردے کو با کہ نبی نے اثر ما دیتا بدتی کہ بار ختم نبی ہاں اور دعوے تصدیق ہوا نتا صاحب لا تمبل نہ ہو دی زیات مستمشان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی بات ذات کو انکار عمر دیکھے کے نقصان دے جلدا دروگ تھا تجلیف تھا اور ماسن ما در تے نث دے دے تا پنے putra تا تڑے دے پرے putra تا قرض دار نہیں دی تب تڑے تڑے دے نو پرے putra تا قرض نہ کالا وجد ایک ساتھ اجیلال تڑے غیر محمود راضی مولف سیدے مزید اواقب بتا کہ غیر محمودی حق تھا باقازہ با مجبوری رہن یا خبر کہیں نہیں کہ نبی رسول دے کہ ابرا کئی درو بوئی وضعا و عذاب اقلا بق مست ہمارا شریعت کمے بکین بس بر لگے نکے بکین میں میں بتائی و وعدا باقلا باج وعدہ کے جناب میں کہ زم دی امور قبل ہودا ماں ترکہ دین میرے جواب والسلام یا ثبوت والسلام عالم ترکہ دین کہا چا ما جبری نے کر سلام مقصود امام بخاری نے قال تجمینا تصدیق کے مع کمروات مکرمہ کی اگلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فکل زال والے جنازہ فریکوا صد دعائیں ادینہ معنی جنازہ پھڑتا امام قاری با مناکات پر نیز شرعہ کی کمرہات نہ تر کو صلات ارد دین دی عالم مجنون دی نذا باو المخلد کہتن بے درمان کہ ماہ نو نبی رسول زمان نو تو باو المخلد کہ دا تہف فادہ دینمان کرے کہ بے درمان کے معاملہ نبی دی وجر کے مجرا نہ فریکے بلکہ نکاح سنتدبیق بن رادان مترجمین سازمان جمهوری قمرواد دفتر کو صلات علالمذیون جناف اول وحدت کی او وحدت کی نے بین سامع جنازہ کہیں اور بیماری دا گئے پپر اگے سے ہمم اگر اتنا بولیا تے جنازہ جنازہ نظر جنازہ جنازہ اور صلی اللہ علیہ وسلم پلے نہ کرے کمال پریوار تے اون کرے کلم پہلے دو کی کیرے اند شغل صلات اروان بعد پیشری منطقہ دین علیا اوریا نہ اولاد دے بال وچ زکا بساری او کلا کلا مالا سکن اولاد قیمتی ہے بولی تے انہاں تو کو دینوں بڑاوی تربیت تو ہلا تاں تنہ لڑنے مہمان نہیں اتاں باوندرا تاں پرانا انے لولے نالی نہیں اتاں انہاں نالی اور تاں دی اور لگا انے نری تے وجہ کلا مال من مومن الاولاد یہ تعظیم شرف نبی علیہ السلام علیہ السلام دے گردن کون کے دے کو دنیا و اخرت کی نبکان چلے تاوی دار نبی علیہ السلام کی دے بھرن ان علیہ وسلم قوم اور جن یا کہ نگراں نے قوم اور داخل کہ تھے مومن رادار یادی متتبیش نے سامنے سنن نبی نے سفر پر ہوئے تھے میں قرار دے دایے تھے ان نبی اولاد المومنین ہیں تمام جاہ ذکرانی کہ وہ کی مینان من القذہم ذکل <سؤال> سنن تو mane mana کہ جب رحمن عثمان رحمۃ اللہ نے ان نبی اولاد المومنین من انخذہم نبی نے سامنے اللہ تمہارا اوپر دیر اقرب دی مومنات اپ مار پر کی پہ معناذا near aqrab de min ata bi maarifat ki wajah se zaman bani min al qazim za furdan maqsad dar mu'min bala wal pehambar pe jani pas tar na quldan pe jani ke paramandi mein mu'min de mu'min pe haisiyat de ma zakana mu'min pe haisiyat وہ مینان با نے بہ نسبت دو ختم مومن ظفر ظان لاول و کنا مت یعنی پس تنال پر ظان مومن گردی یہ ہمیں بھی دے رہے ہیں مومن یہ تو انے مومن ان موت درگاہ مال فلیرزا تھا منکر و منکر ما کی ذاتی کنا دے نے ان کے سے ذمہ دار اچھی کر تو عمر تر کا دین او دیان کریا تینے چاہے پریکوت کر یا بال سب بار نیفلتین زبل دین گرے کھنیا تینی با علم مولانا زبل دین گرانی کو بارن نادل غنیز دلوان اسارول تقاضی علی عذاب کرنے رزا دے ظلم کی باریا تاں مٹا دے دے کھندارا صاحب ادے صاحب الحق حق ما ربنا کہین صاحب الحق ذا بار حق مقالیش تا تغلیظ فی حاصل زجن بل حال و انصر ذا ذو یونسو کہ اند پنوز ذکر کایری و باذل سو کہ ذکر و سیم مختلفی نا ناصحاب اگر متفق دین کہ جس نے جزیم دیوال جس ثانیوش مری کہ جس نے تو یونس کی وسلم باذ سند سند پشتلو متن صحیح لیکن یہ کہتا بنا سنجد معلقا انما قال لي الواجد يحل عرضه يسارون القادر ان قام قرضے باندې دا دے حلالی دی جیدے داو با. قادر वादाمانی اسے نے قرضے جاری کیا يسارون القادر عرضا کر دے رهن يرزه هو قومتو تمام تمتی لو تاپی تتقي حلالي اعزت داوا اپ کو بتا قرض کیا تا تربع پدی کے ان کے ثم ووش او لا دا بعضفر ق بط تني داظجره ري على فيج د والي وهنا فمت هم چج دولي گرد نا ش سلله عمللي ده ا بي تون يتف ل له و و غه